الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إن الرباء وإن كثرة فإن عاقبته تصير إلى قلٍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک انََََََََََ ربا و ان بے شک سود اگرچہ زیادہ ہو جائے تو ان بے شک اس کا انجام تصیر و قل كمی کی طرف ہی ہوتا ہے ربا کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جو بلا معاوضہ ہو و ان کا سرا کا سرا کا معنی زیادہ ہونا عاقبت معنی انجام تصیر و معنی صار یفسیرو ہو جانا کان سارا پڑھتے ہیں افالنا اقصا اس کا معنی ہوتے ہو جانا ہو گیا الا قلن قل قلیل سے ہے معنی کم مستر ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان الربا و ان قصرا بے شک سود اگرچہ زیادہ ہو جائے فن نا پس اس کا انجام تصویر و الاقلن کمی کی طرف ہی ہوتا ہے کیا مطلب ہے سے مبارکہ کا کہ سود اگرچہ زیادہ ہو جائے گنتی میں بڑھ جائے گا شمار میں بڑھ جائے گا لیکن اس کا انجام کمی کی طرف ہی ہے اس میں برکت کبھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما آتے تم مر بلی اربو افی ام الله وما آتے تم مر بلی اربو افی ام والناس یہ جو تم لوگوں کے مالوں میں اپنے مال کو ملاتے ہو کہ یہ بڑھ کر تمہیں مل جائے فلا یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا گنتی میں تو کہنے کی حد تک تو کہا جا سکتے ہیں کہ ہاں میرا مال زیادہ ہو گیا لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مال زیادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کم ہو گیا اس میں برکس سے برکت اٹھ چکی ہے گنتی میں شمار میں تو یہ زیادہ ہوگا لیکن حقیقی مانا کے اعتبار سے وہ بڑھائی اس میں زیادتی نہیں ہوگی وہ غلط راستوں میں استعمال ہو جائے گا وہ ہسپتالوں کی نظر ہو جائے گا وہ کہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں گاڑی پر خرج ہو جائے گا اس کے علاوہ کہیں بھی وہ گنتی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی برکت نہیں رہے گی خیر نہیں آئے گی اس لیے حرام کے لوگوں میں سے بچا جائے حرام سے اجتناب کی جائے سود سے بچا جائے سود کے شوب سے بھی بچا جائے جس چیز میں سوت ایک تو ہے نا سراتن سود اور حرام بل دوسرا یہ ہے کہ جس چیز میں تھوڑا سا حرام کا شائبہ ہو سود کا شائعہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے ایک طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص غلافِ کعبہ پکڑا ہوئے ہو غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہو تو یقین ہے سوچیں گے کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر ہو یعنی حرم میں ہو غلاف بیت اللہ کا یعنی خاص جو وہ مقام ہے بیت اللہ اس کا غلاف اس نے پکڑا ہوا ہو اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے درد دل سے دل کی یتھاگرائیوں سے اللہ سے مانگ رہا ہو لیکن رسول اللہ صلّم اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل بس اس نے جو اپنے جسم پر کپڑے پہنے ہوئے وہ حرام کے ہیں کا ہونا حرام کا ہے حرامن، اس کا کھانا حرام کا ہے بولا آگے آپ علیہ صرف السلام نے چاید فرمایا انایوستا بولا کہاں سے اس کی دعا قبول ہو کیسے اس کی دعا قبول ہو اس لیے حرام کے رقمے سے حرام کے مال سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنی اولاد کو بچائیں اس لیے کہ حرام چیز سے جب انسان کے جسم کی پرورش ہو جائے گی اس کے اعضا بن جائیں گے تو ان سے کبھی خیر صادر نہیں ہوگی حرام کا جب مجسمہ بن جائے گا انسان جو اپنی خوراک کھاتا ہے اس سے اس کے اعضا بنتے ہیں اس میں نمو اور پرورش پاتے ہیں اسے جب حرام کی غذا سے انسانی اعضا کی پرورش ہوگی اس میں نمو اور بڑھوتری آئے گی جب خود یہ اعضا بنے ہی حرام کے لقمے سے اور حرام کی غزہ سے تو ان سے کیسے خیر کی توقع ہو سکتی ہے اس لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنی پوری کی پوری نسل کو اس چیز سے بچایا جائے اور اس کی کوشش کی جائے جو لوگ حرام کے کاروبار کرتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوڑ دیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حرام سے بچا لیں اگر تو گھر کے حالات بہتر ہیں کوئی دوسرے بھائی ہیں والد صاحب ہیں کوئی کہ گھر کا خرچ چلتا ہے تو فلفور چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر آج وہ وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں ریزائن کر دیتے ہیں نوکری کو تو گھر کا چولہا بھی نہیں جلے گا اور فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ فل فور تو اس نوکری کو نہ چھوڑے اس کام کو نہ چھوڑے لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرے ایک متبادل کام کی کہ متبادل کوئی راستہ اختیار کرے کہ جس میں وہ حرام سے بچ جائے لیکن دوسری جگہ کی جو تلاش کرے گا وہ ایسے نہیں کرے گا کہ جس طرح کہ ایک آدمی تلاش کرتا ہے جس کے پاس کام ہو تو دوسرا تھوڑی تلاش کرتا ہے بلکہ ایسے آدمی کی طرح تلاش کرے گا کہ جو بے روزگار ہوتا ہے بے روزگار آدمی کی طرح دوسری جگہ پر اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کرے گا جی ہاں تو اس لیے آپ کے جاننے والے جو بھی میری اس بات کو سننے والا ہے اس کے متعلقین میں سے اس کے گھر والوں میں سے اگر کوئی بھی ایسا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ کم از کم اپنا نہیں خیال کرتے تو اپنی نسلوں کا خیال رکھو اور ان کو اس گناہ سے بچاؤ اللہ تعالی ہم سب کتحی خطا فرمائے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علام فرما رہے ہیں ان نربا بے شک سود و ان کا سورا اگرچہ زیادہ ہو جائے اگرچہ بڑھ جائے تو ان نا قبو تصویر و الاقل بس اس کا جاب کمی کی طرف ہی ہوتا ہے پھر سے دیکھیں انروا بے شک سود و ان کا سورا کرو مکروم کی طرح ہے ٹھیک ہے سفت مشابہ اس میں فاعل نہیں آتا اس سے و ان کا اگر چھ بڑھ جائے ف ان عاقبته ان اور ف بالفعل ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اس کی پڑھیں گے عاقبته بس اس کا انجام تصیر الى قل ہوگا ہوتا ہے کمی کی طرف اگلی حدیث اپ علیہ الصلوۃ کا فرمان ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل ان الغضب لا يفسد کما كما يفسد الصبر العسل الصبر ص پر فتح پڑھیں گے زبر پڑھیں گے اور با پر زیر پڑھیں گے کسرہ اصبر صبر نہیں ہے یہ اصبر بمانا ال جی ان الزب غضب مانا غصہ مانا خراب کرنا المان ایمان ایمان یوف سدو اصابر اصابر کہتے ہیں ایلوا کو آپ جانتے ہوں گے کہ عام طور پر جو درخت ہوتے ہیں کوئی جنگل کے ان کے اوپر ایک چکناہٹ سی ایک چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ انتہائی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اگر کسی نے دیکھا ہو اس لیے میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں اپنے پڑھنے والے طلابہ و طالبات سے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے, اگر دین دین کو کو کو ہے ہے تو تمہیں محول کو دیکھنا ہوگا آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ دورے کریں آپ گھومیں پھرے دیہاتوں میں جا کر دیہاتوں کے ماحول کو دیکھیں آپ کو دین سمجھ میں آئے گا خیر تو ان درختوں پر ایک چکنی سی ایک چیز ہوتی ہے چنگم کی طرح تو انتہائی زیادہ کڑوی اسے کہتے ہیں ایلوہ. کہتے ہیں شہد کو الصل کیسے کہتے ہیں شہد آپ علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بَلَ <الْإِيمان> کہ بے شک ہو غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے کمایو سے دو رو جیسے کہ ایلوا خراب کر دیتا ہے شہد کو شہد انتہائی میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ ایلوا ڈال دیں وہ خراب ہو جائے گا وہ قابل استعمال نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو تشبیح دے کر آپ علیہ السلات والسلام نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے شہد کے اندر اگر ایلوا ڈال دیا جائے تو وہ کیا کر دیتا ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے اسی طرح مومن کے ایمان کو غصہ خراب کر دیتا جی ہاں اس لیے غصے سے اجتناب ہو کیا مطلب غصہ آنا بھی ٹھیک ہے جس کو بالکل ہی غصہ نہیں آتا تو میرا خیال سے تو وہ مومن بھی نہیں ہوگا بعض صورتوں میں ٹھیک ہے بالکل ہی غصہ نہ آنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہر وقت غصے میں ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے غصے کا آنا اور اس کا کنٹرول کرنا یہ ہے اصل کمال غصے کا آنا اور بے جا اس کا استعمال اور غصے میں ایسا فیصلہ کر دینا کہ جس پر بعد میں نے دامت ہو یہ بری بات ہے یہ ہے وہ اصل بنیادی چیز اگر ایک شخص کو بالکل غصہ آتا ہی نہیں ہے تو بہت سارے معاملات میں معلوم نہیں کہ وہ مومن بھی رہے گا یا نہیں اگر کسی کے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اللہ تبارک و کی شان اقدس میں کچھ برے جملے کہتا ہے تو سامنے والے کو اگر غصہ نہیں آتا تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے حضرات صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتا ہے امی عائشہ پہ یا اس کے علاوہ محات المؤمنین اور علی بیت پر تبرہ کرتا ہے تو اگر سامنے والے کو غصہ نہیں آتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت چوبیس گھنٹے بس غصے میں ہی ہے اس کی پیشانی پہ ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں بارہ بھی نہیں بلکہ ساڑھے بارہ بجے رہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ کسی کوئی چھوٹی سی بات تھی کوئی کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا اور اس اتنا شدید غصہ اور اس سے پھر اس غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر دینا کہ جس پر کل, کل کون دامت ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو غصے کا آنا بھی نعمت ہے اور پھر یہ کہ اس غصے میں تسلی سے سمجھ کر اور و فکر کر کے اس کے بعد فیصلہ کرنا یہ کیا ہے اصل کمال ہے اور اصل مومن کی نشانی ہے آئی بات سمجھ اس لیے غصے سے اجتناام غصے میں آ کر اتنا زیادہ غصے میں آگے بڑھ جانا اور اس کے انجام میں کہ کل کو پھر ندامت ہو اتنا زیادہ بڑھ کر بدلہ لینا نہ کہ سامنے والے پر ظلم کر دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے وجزا اسلوحا فمن افا و اسلحاف اجرح وال اللہ, اللہ تبارک و تلا فرماتے ہیں جزا اسلوحا اگر کسی نے کچھ برائی کی ہے تو اس کی برائی کے بدلہ اس کی برائی کی مثل ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر نہیں لیکن پھر بھی فمن افا و اسلحاف اجرح وال پھر بھی اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور آ... سلح کر دیتا ہے عجرح اللہ اس کا اجر اللہ پر ہے اس لیے غصے میں آ کر اتنا زیادہ رییکشن نہیں ہونا چاہیے اس کا اس کی کنٹرول ہونا چاہیے اور کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اپنے آپ پر قابو رکھیں اور غصے کو پی جائے پی لینے کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب آپ تحمل مزاجی کے ساتھ اس بات کو سوچیں جس بات پر آپ کو غصہ آیا ہے اب آپ سوچیں کہ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ جو کام ہوا ہے یہ جو بات ہوئی ہے جس بات پر آپ کو غصہ آیا ہے اس کے متعلق آپ سوچیں اس کے پہلوؤں پہ نظر رکھیں غور و فکر کریں اب اگر کوئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ پر دوباری کے ساتھ اب فیصلہ کیجئے یقین وہ فیصلہ آپ کا بہتر ہوگا دوسرے کی بھی بلائی ہوگی آپ کی بھی بلائی ہوگی اس لیے کبھی غصے میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جی. غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے کما د جس طرح کے خراب کر دیتا ہے اصروا اللہ صلاح شہد کو جی اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں قران مجید کے اندر ولَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور کہ جو انتقام سے بدلے سے باز آ گیا صبر سے کام لے لیا وغفر اور سامنے والے کو معاف کر دیا فإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ غصے کو برداشت کر لینا اور سامنے والے کو معاف کر دینا اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولمن جس نے غصے میں آ کر بھی یہ کسی پر ظلم ہوا بھی اپنے مظلوم بن جانے کے بعد بھی پھر بھی صبر کیا اور سامنے والے کو معاف کیا اِنَّ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ بڑی ہمت والی بات ہے بڑے ہمت والا کام ہے اور یہ کوئی کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تو فرق دے اگلی دو حدیث ہیں اختصار کے ساتھ ہم ان کو اسی کے ساتھ ہی اسی حدیث کا حصہ ہے لیکن الگ بیان کیا ہے یہاں پر و اِنَّ <الْنَّار> آپ علیہ سرات سلام کا ارشاد مبارک اند کا بر سچائی نیکی ہے سچائی نیکی ہے نیکی ور الجنا اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کے مقابلے میں فرمایا وہ اور جھوٹ گنا ہے وہ الفجور رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف جی ہاں اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے حدیث پڑھ کے آ چکے اندنز بری بتن کہ بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے انسان جب سچ بولتا ہے تو کافی مطمئن ہوتا ہے وہ ان نلکس بری اور جھوٹ مسترف کرنے والا ہے پریشان کرنے والا ہے یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے نیکی، اے سچائی انا صدق، سچائی برن برن نیکی، پھر یادی، یادی رہنمائی کرنا جنت, جنت کیز جھوٹ، فجور، کہتے ہیں گناہ کو یادی تلنار انارسرات نے فرمایا کہ سچ نیکی ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے جو شخص نیکوکار ہوگا اور صالح ہوگا نیکیاں کرنے والا ہوگا وہ شخص جنت جائے گا جنت کی طرف جائے گا کیونکہ کہ نیکی ہے ہی رہنمائی کرنے والی جنت کی طرف جو شخص بدکار ہوگا گناہ ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے دو لوگ ہیں اگر کسی کے ہاں وہ کام کرتے ہیں ایک کام کرتے اور ایک کام نہیں کرتا تو جو کام کرنے والا ہے وہ اجرت کا مستحق ہے جس شخص کا بھی کام کرتا ہے کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور اپنی دہاڑی لگاتا ہے مزدور ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہے کیونکہ اس نے کام کیا ہے لیکن جس نے کام نہیں کیا کہیں پر بھی وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی شخص نیکو کار ہے نیکی کرنے والا ہے اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اس کا مستحق ہے کہ اسے جنت دی جائے اس کو اس کے امال کا بدلہ دیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بدکار ہے ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو کوئی بھی اچھا بدلہ نہ ملے اس کو برا بدلا ملنا چاہیے یہاں پر آپ نے فرمایا کہ سچ کیا ہے نیکی کی ہے سچ بولنا نیکی کی ہے اس لیے ہمیشہ سے اس کو بنیاد بنا لیا جائے کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے سچ میں نجات ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اس ایک جھوٹ کو پھر چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے صحیح سچ بول لیا جائے بڑا مشکل ہے سچ بولنا بھی سچ بولنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن جس کے سامنے آخرت ہو اللہ تعالیٰ کا دربار ہو مما منخواہ مقام اور ابھی بن نفسان ال <الْحَوَى> جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی پھر جھوٹ نہیں بولنا پڑتا بلکہ سچ بولنا اس کو آسان لگتا ہے پھر حرام سے بچنا اس کو آسان لگتا ہے ان نسد کا بے شک سچ نیکی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْتِ إِلَى الْجَنَّتِ اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے نیکی رہنمائی کرتی ہے الى الجنت جنت کی طرف وَإِنَّ الْقِذْ وَفُجُورُن اور بے شک جوٹ گناہ ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْتِ إِلَى الْنَّارِ اور گناہ رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اب تمام کے حامی و ناصر ہوں آپ سب کو خیر و حافظت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو صحیح صحیح دین کی سمجھ اور صحیح صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں خود دین کو صحیح سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ